آج ہم آپ کی ملاقات فلم اسٹار کمال سے کرائیں گے کمال سن چونتیس میں میرٹھ میں پیدا ہوئے علی گڑھ میں تعلیم پائی آگرہ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد سن پچپن میں بمبئی پہنچے وہاں کمال نے باغی سردار اور جیجاجی فلموں میں کام کیا سن چھپن میں کمال پاکستان آ گئے اور یہاں کی فلم دنیا سے متعلق ہو گئے یہاں ان کی پہلی فلم ٹھنڈی سڑک بنی ان کی دوسرے مشہور فلموں میں وطن زمانہ کیا کہے گا سگیرا انصاف اپنا پرایا دل نادا آج کل اور بن ہیں آنے والی فلموں میں دال میں کالا دل نے تجھے مان لیا گھرانہ چھلک سب چلتا ہے اور ان کی اپنی فلم جو کر قابل ذکر ہیں ایس ایم سلیم فلم سٹار کمال سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کمان صاحب آج کل کراچی کس سلسلے میں تشریف لائے ہوئی آج کل میں دل دلّی تو لیا کی شوٹنگ کے لیے آیا ہوں تو کب تک قیام ہے آپ کا میں کوئی دو تین دن رہوں گا اس کے بعد لاہور چلا جاؤں گا اچھا کمال صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں فلم کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے سلیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ فلم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عوام کی تفریح کا خیال رکھا گیا ہو اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کے پیسے وقت ظاہر نہیں بے شک میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کوئی فلم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ بحثیت پروڈیوسر کے آپ نے اس میں کیا کچھ چاہیے نا ہر فنکار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاص طریقے سے پیش کر سکے تو اسی لیے میں بھی اپنی فلم بنا رہا ہوں جوکر جوکر جا, جا. نام سے تو یہ معلوم تھا کچھ مزاحیہ قسم کی تصویر ہوگی نہیں سلیم صاحب جوکر کو میں نے دراصل ایک سنجیدہ سبجیکٹ لیا ہے مزاق کے ساتھ ساتھ یعنی اس میں کچھ درد کی چاشنی بھی ہے میں آپ کو اس کا سناتا ہوں آپ کو اندازہ پیار میں ہم نے کھائی ہے ٹوٹا مگر ہم جو کر یہ گانا آپ ہی پہ پکچرائز ہوا جی ہاں پیار میں ہم نے کھائی ہے دل ہے ٹوٹا مگر ہم ہے دل ہے ہم ہے جو ہنسی ہم دل کے داغوں کو پر سجائے آسو کی ہنسی ہم دل کے داغوں کونوں پر سجائیں ہم ہے مجبور اپنی باپا سے وفا تیری مرضی ने अपनों को बेगाना समझा तूने हमको ही दीवाना समझा हमने अपनों को बैगाना समझा तूने हमको ही दीवाना समझा کو پا کر بھلایا تھا سب کو جس کو اپنا کہیں تجھ کو کھو کر پیار میں ہم نے کھائی ہے کھو کر بات خوب کمال صاحب میرے خیال ہے کہ گانے کافی دلچسپ ہے اچھا کالے میں آپ کچھ غریب قسم کا کردار ادا کرتے بنے اس کردار میں آپ کہاں تک کامیاب رہی بھائی یہ تو پبلک کی بتا سکے فلم ریلیز ہونے کے بعد ویسے مجھے اس رول کو ادا کرنے میں کافی دقتیں پیش آئیں مثال کے طور پر کہ دراصل میں اس میں ایک ٹیڈی گارڈ بناؤں تو ٹیڈی گرل جو ہوتی ہے نا بڑی چس قسم کی قمیضیں پہنتی ہیں تو چوٹیں کرتے وقت مجھے بڑی دقت پیش آتی تھی بیٹھنے کے لیے اٹینشن ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا جب یہ کردار ادا کر رہے تھے آپ تو کا کیا کیا تھا مجھے ہو گیا کا اس سے پہلے بھی اس قسم کا کوئی تجربہ ہو چکا ہے آپ کو ہاں یہ کالج لائف کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کیا دراصل بات یہ تھی کہ ہمارے یہاں کالج کی ڈائمنڈ جبلی ہو رہی تھی تو مجھے شوق تھا کہ میں اسٹیج پر آؤں تو روزانہ میں کسی دن مشاہرے کنینر بن کے آتا تھا کسی دن ڈرامے میں آتا تھا کسی دن ایک دن میوزک کانفرنس تھی uh -huh. میوزک کانفرنس میں تو آپ جانتے ہیں کہ یا تو آپ کو کوئی گانا ہے تو آپ اسٹیج پر آ سکتے ہیں یا کوئی ساز آپ بجائے مجھے دونوں چیزیں نہیں تھیں تو پرابلم ہو گئی تھی میرے لیے اس دن پڑا میں سوچتا رہا آخر شام کو مونچو میں سفایا کر تو <laughs> <laughs> جناب پڑوس کی لڑکیوں سے شلوار وغیرہ مانگی اور جناب ہم لڑکی بن کر کالج رکشا بیٹھ کے گئے قطعی تھی پڑوس کی لڑکیوں سے اپنی شلوار کیوں مانگی بظاہرے کے لیے تو بین ہی نہیں تو بہرحال کالج میں پہنچا تو بھیڑ لگ گئی تھی تو ہمارے پتا چلا کہ میں لڑکی بن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے اپنی موچھوں کا سفایا کیا آپ میرا ڈانس کیوں نہیں کریں گے <laughs> اور اگر آپ نے میرا ڈانس نہیں ہونے دیا تو میں پنڈالے پہنچ جاؤں گا اور لوگ میری طرف دیکھیں گے میں رقص شروع کر دوں تو <laughs> <laughs> <laughs> مان انہوں نے کہا اچھا مرد بن کر ناچو تو جرا ہم مرد بن کر ناچنے لگے تو <laughs> کیا وہ کیا ہوا ساری اسٹیج ٹوٹ گئی چلو ناچے یا اچھل مچائی آپ نے بس اسٹیج پر آنا تھا کہ سورج بہرحال بڑا دلچسپ کمال صاحب کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے ہاں آرزو تو بہت سی ہیں سلیم صاحب مگر میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری جو اپنی ذاتی فلم ہے نا وہ اسے دنیا کے ہر حصے میں پیش کر سکوں جوکر کر کے جی ہاں اور یہ ثابت کر دوں میں پاکستان میں بھی بینولا الاقوامی شورت کی فلمیں بن سکتی ہیں خدا آپ کو کامیاب کرے جا. اچھا کمال صاحب فلمی دنیا میں آپ سن پچپن میں آئے تھے نا جا. تو اس پورے عرصے میں آپ کو کیا کیا تجربات ہوئے کیا کیا دقتیں پیش آئی کیا کیا راحتیں اور آسائشیں پیش آئیں صاحب دقت ایک بہت بڑی پیش آئی کہ ہماری اب تک شادی نہیں ہو سکی ہے جی ہاں واقعی <laughs> واقعی کیا صاحب <laughs> مصیبت یہ ہو گئی کہ ہماری امی جان جہاں بھی رشتہ لے کر جاتی تھی وہاں یہ انہیں بیچاری کو جواب ملتا تھا کہ صاحب آپ کا بیٹا تو ایکٹر ہے ناچتا ہے ہے <laughs> <laughs> <توڑتا laughs> بس یہ ہے کہ ہماری یعنی جنرل ہمارے پاکستانیوں میں ابھی تک یہ خیال ہے کہ جو فلم والے ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو چاہے خاندان اچھا ہو چاہے کچھ بھی اچھا ہو مگر یہ کام جو ہے اسے کچھ عزت نہیں دیتے حالانکہ ساری دنیا میں دیکھیے کہ کتنی عزت ملتی ہے فلم हुم. کاروں کو تو یہ بہت بڑی دقت پیش آئے اس کے علاوہ کچھ آسائشی راحتی بس راحتیں تو یہ ہیں جو عام انسانوں کو ہوتی ہیں مصیبت تو یہ ہے کہ بس ہمیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے جس وقت لوگ سوتے ہیں ہم جاگتے ہیں شوٹنگ کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں کمال صاحب آپ اپنی عام زندگی میں کس قسم کے واقع ہو گئے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا بہرحال میں دراصل ہر چیز کو بہت لائٹلی لیتا ہوں یعنی کوئی بڑی سے بڑی پرابلم ہو میں اس پر رنجیدہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ہنستے ہوتا ہوں اور نئی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری موجودگی سے لوگ محظوظ ہو سکیں اور وہ مجھے پسند کریں اور یہ کہ میں ان کی تفیح دبا کوئی سامان پیدا کر سکوں ابھی آپ نے اپنے کالج کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ سنایا تھا ابھی آپ نے پرابلم کا ذکر کیا ہے تو کیا مناسب ہوگا کہ آپ اپنی کچھ ذاتی پرابلم بھی بیان کر سکیں ذاتی پرابلم یعنی کس کس سلسلے میں ابھی آپ نے فرمایا نے کچھ ذاتی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ تو یہ کوشش کرتی ہیں کہ دیکھنے والے آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آئے آپ سے خوش ہو سکتا بات یہ کہ میں کچھ اپنی اصلی زندگی میں کچھ سنجیدہ ہوا ہوں یعنی طبی طور پر میں کچھ سنجیدہ ٹائپ کا ہوں مگر یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں اپنے آپ کو مزاح کا رنگ دے کے اپنے آپ کو بیزی رکھتا ہوں اور میں یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میرے اندر کوئی درد ہے کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا کچھ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو کہ آپ کو مسخرہ یا ایسا کومیڈین یا کلاؤن یا جوکر ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہوتی ہے نا ذاتی زندگی وہ بہت ہی رنجیدہ اور اس میں غم کی بڑی چاشنی ہوتی ہے <تصفح> یہ آپ نے ٹاپک دوسری طرف چھڑ دیا صاحب ہر پرابلم ہو جائے میرے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ پرابلم اس سے متعلق نہیں ہے جو ابھی آپ نے فرمایا اچھا کمال صاحب آپ کے خیال میں کسی فلم میں مشہور آرٹسٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ فرق پڑتا ہے میں تو نہیں سمجھتا صاحب کہ کسی مشہور ایکٹر کے ہونے سے فلم کامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ اچھے اچھے ایکٹروں کی فلم میں ناکام ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں فلم اچھی ہو تو چاہے اس میں نئے آرٹسٹ ہوں تو وہ کامیاب ہوتی ہے پبلک کو ان کے پیسے یہ نہ محسوس ہو کہ بھائی ضائع ہو گئے کوئی فلم دیکھنے <تصفح> کے بعد انہیں لطف آ جائے تھکا ہر آدمی سے فلم دیکھتا ہے تو اسے اس میں ذرا سی تفریح مل جاتی ہے ورنہ پاکستان میں کوئی اور تفریح کا سامان ہی نہیں ہے سوائے فلم کا صحیح اچھا کمال صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ سے رخصت چاہیں یہ توفہ پیش کیا جاتا ہے امید ہے آپ اسے قبول فرمائیں گے یہ تو بہت اچھا ہوگا اب تو اور میرے گھر میں